نحمد ونستعينه ونستغفره ونعمره ونتوفر عليه ونوذي بالله من المشرور أن تتناه من سيئات أمازنا من يعد الله فلا مظل لها ومن يغنيه فلاها إلا لها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها ونشهد أن نقمد نعبده ورسوله أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھائی اور دوستوں کا پڑھ لیشن پھکایا گیا ہے والے جو ہے وہ بہت شکر سے اللہ تو بارہ سے محبت کرنے والے ہیں کسی چیز کے لیے بہت شکر کے ساتھ ساتھ ہو جائے اس کی طرف اور بہت شکر کی طرف سے خیال میں سما جائے اور بہت شکر کے ساتھ سب کو سب کو ایک طرف کر کے کسی چیز کی طرف ہو جائے اس کو اس جذبے کو محبت کہتے ہیں مومین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ مومین جو ہیں وہ اس جذبے کو شدت کے ساتھ سورب اللہ تعالیٰ کے ذات رجرال کے لیے ہی رکھتے ہیں اور ذات رزرال کے علاوہ یور سی ذرا فرم کا تعلق بڑھتا ہے تو وہ کے احکامات کی روشنی میں اس ڈی ایم کے ساتھ محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ساتھ ہی ہو جاتا ہے اسی زمانے میں میرا ایک پڑوسی کا بدر صاحب ہوتا تھا تو وہریا تھا, تھا. بہرحال था کے طور پر تعلقات سیدھا خراب نہیں تھے اس کی کوئی خدمت کوئی کام میرے میں آتا تھا میں کر لیتا تھا اور گھر والے دیندار تھے کبھی ختم بھی کریں تو ختم کرانا کرتے تھے پوری گھر والی کہتی کہ خدا سے لیا جب وہ آ جائے تو اس کو نہیں کہنا ورنہ پھر مجھے بڑی تکلیف ہوگی اتنا آدمی آخر خدا سے اور تو نے ایک سوزل فنکشن کے طور پر کروں لیا تو خطر میں کوئی دعا کوئی آخرا کوئی اللہ کا لکھنا بھی چلو سوشل فنکشن لیکن اتنا بھی اس کو قابل قبول ٹالبل نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا شو انگریزی کے ایک پروفیسر ہوتا تھا آیا کرتا تھا کسی نے کہا کہ آپ ان کے نماز پڑھنے کے لیے یادوں نے کہا کہ سوشل گیدرنگ یہ ایک مارشل پیس چنا ہے کوئی باعث نہیں ہوتا تو میں بھی آ جاتا ہوں خیر یہ, بڑا پروفر, پروفر, پروفر صاحب تھا. یہ ایک سوشل فن کے طور پر بھی ختم کو نہیں مانگتا تھا اس گھر والی کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں بتانا میرے لیے بڑی تکلیف اور مصیبت ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب میں یہاں احتساب میں بیٹھا ہوا تھا احتساب سے گیا عید کے بعد وہ ملا ان دیکھنے کا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے طریقے سے آرام اختیار کر لیا ہے جس میں آدمی سب سے کٹ جاتا ہے وہ اپنے دہریت کا اوسرا مجھے بلا واسطہ انڈائریکٹلی میرے سامنے اپنے بلا کر رہتا تھا کی طریقے سے اور بلا واسطہ انڈائریکٹلی تو میں نے اس سے کہا جی با کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس طریقے پر میں چل رہا ہے اللہ اس بار سب سے کٹ کٹا جاتا ہے کسی کا نہیں رہتا ہے کلر کھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حکم کی روشنی میں سب اہرال کی طرف آتا ہے اللہ کے جتنے بھی ہے راہ خود کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آتا ہے تو سب سے کٹا ہوا سب سے جڑا ہوا لیکن احکامات کی روشنی میں جڑا ہوا اور یہ احکامات کی روشنی میں جڑنا یہی تو عبادت ہے سب کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے جس پر روار کیا تھا ایک منٹ کے پتھر اس سے دس منٹ کا پتھر اٹھا کر بری مار دیا بہری دریل کو اٹھا کر دس بند کا بتر بنا کر اسے بری اوپر ہی مار دیا گاڑی رسائی ہے کہ بردی پہ کپڑے کو کاٹتا ہے کتنا خوبصورت کپڑا ہوتا ہے پھولوں والا اور کتنا بردی کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا دیکھنے والے آدمی کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسا بے طرف تھا کہ اس نے سب ٹکڑا ٹکڑا کر کے کپڑے کو سینک دیا بٹ کاٹتے کاٹتے ہیں کہ وہ کپڑے کو گانٹتا ہے سلائی کرتے ہیں تو گانٹنا کہتے پہلے کاٹتا ہے پھر گاٹتا ہے جب گاٹتا ہے سلائی کرتا ہے تو پھر اس کو جب آدمی پہنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے بگن کاٹ ہے گاٹھ ہے لائ لانے کاٹ ہے ال لانٹ ہے اللہ اللہ سے کٹ گیا مل ایک اللہ ایک سے جڑ گیا آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ آپ چلا جڑنا میرے بعد والے کے ساتھ اس کا ہو بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا ہو بیوی بچوں کے ساتھ اس کا ہو کاروبار ملازمت کے ساتھ اس کا ہو تمہارا اپنے جذبے کے تحت تحق کسی کے ساتھ سستہ ہو. ہونا وہ تو غیر معیاری جذباتی وابستگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وابستہ کرنے کا طریقہ بتانا وہ تو بہت معیاری ہے تو بے انتہا معیاری ہے اصول کے تحت ہے اور سارے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے کہ اپنی لاکھ سے آدمی کسی کے ساتھ وتا ہے جاتی فائدے کو دیکھتا ہے خاندانی فائدے کو دیکھتا ہے کبھی کے فائدہ کو دیکھتا ہے لاکھے کا ملک کے فائدے کو دیکھتا ہے اور اللہ کی روشنی کے اندر کسی کے ساتھ ابست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر بالمسلم اللہ تعالیٰ العالمین ہے شاید انسانوں بہتر ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی زمین پر ظلم کرے گا ظلمی ہو کافر ہے جو مملکت اسلامی میں رہ رہا ہوں مسلمان حکم نے کسی مسلمان نے اور اس کافر رہا ہے کہ آدمی کے ساتھ جو کمزور حالت میں ہے ضمنی گرا ہوا کمزور حالت میں ہے اس کے ساتھ ظلم کیا تو بروز بروز قیامت اس کے مقدمے کا پیروی کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوگا نے دارو دلانے کے گزر رہے تھا دیکھا کہ بوڑھا آدمی بھیگ رہا ہے میں نے اس کو بلایا کہ کون ہے اور بھی کیوں مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے. میں لودی مجھے رہنے والا اور میں بوڑھا ہو گیا ہم کو سنبھالنے والا ہے نہیں میں میںھیکھ مانگنے پر مجبور ہوں اس بوڑھے یہودی کو پکڑا اور بیت المال کے امیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اس کا روزینہ مقرر کرو کیونکہ جب تک یہ خیتمند تھا جوان تھا تو اسلامی ڈملگت کو جزے کا ٹیکس دیتا رہا ہے اب جب یہ بوڑھا ہو گیا شہر کا سنبھالنا اسلامک مملکڑ کے زمے ہے این سٹیزن اسلامک مملکت میں کوئی شہری بھی ہو مملکت کر مسلمان ہے کہاں پر خوب ریاست پورے کرے گی اسلامی ریاست بندوبست کرے گی یہودی کے روزینہ کا بندوبست امر فاروق ابی اللہ تعالم نے بیت المال سے کروائے جو ہے سب مخلوقات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تٹ جانے کے بعد اللہ, اللہ کے گانے جانے کے بعد ساری مخلوقات کے ساتھ جڑنے کا جڑنے کے احکامات ہیں اور یہی دین ہے تو پرساد صاحب کی آنکھیں پھٹی اور غور کرنے لگا کہ واقعی اگر ہم اللہ آخر کو نہیں مانتے ہیں تو تب بھی تو قرآن ایک بہت معیاری نظام زندگی ہے اور اس کی روسی میں کوئی کام کیا جائے کوئی معاشرہ اس پر کھڑا کیا جائے تو سیاسی نظام مزید میں ہے کوئی قانون بنے تو بہت معیاری طلحہ کفروی مانتے ہیں راجی عیسائی نے کتاب لکھی دنیا کے سو بڑے مسلمان تو اس نے کے لیے ایک بنیاد بنائی کتاب کے لیے کہ اس کتاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ کسی انسان نے کتنا زیادہ انسانوں کو متاثر کیا ہے اور کتنا زیادہ انسانوں کے لیے مفید رہا ہے تو میں جو نمبر لگاؤں گا کیٹاگر کروں گا فہرست بناؤں گا وہ ترتیب فہرست پر آؤں گا تو, گا. تو اس پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پر نیوٹن کو لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پر اسی کا لکھا ہے چوتھے پر کسی اور کو لکھا ہے پانچویں نمبر پر عیسائی السلام کو لکھا ہے عیسائی ہی ہوتے کہ بروجو ایک طریقے ایمان کا حال ہوتا اب تک یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں تبھی محبت ہونا ایک شری محبت اور اخلی محبت تبھی اور اکلی یہ تو عام نفسیات کی مثالیں ہیں اور تبھی اور شری یہ پھر شریعت اسلامی کی مثالیں تبھی کیا ہے کہ طبیعت کسی چیز کی طرح مائل کھنچ رہی ہے اس کو پسند آ رہی ہے بلی کتے بیڑیے شام بلی کتے بیڑیے شام کو اپنا بچہ پسند آتا ہے گلی کو پسند آتا ہے جی نہیں دلے کو پسند آتا جی نہیں آتا؟ آپ کو آپ لوگ اتنا مشاہدہ دلی کو پسند آتا ہے دلا پیدا شدہ بچوں کو مارتا ہے تو اس دلی کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر روز نیا گھر بدلا ان کا تو سات دن یہ سات مختلف گھروں میں ان کو بدل کر رکھتی ہے کیا ان کے جو درندے ہیں درندہ جی کیٹگرائزیشن جو ہے تو, اس والا تو بتاتا کہ دلی اور بیڑیا شوہر یہ کیا کہتے ہیں کہ نائن کیٹاگری ہے کہ کیا ان کام جو محل ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو مارتا ہے جو خاندانی منصوبہ بندی کا کہیں افسر ہوتا ہے کہ پتہ مجھے روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی جب یہ پیدا ہو گیا اور سانپ جو ہے یہ ان کو ریپٹائل کے ریپٹائل جو ہیں ریپٹائل اور خوشی جو اپنے بچوں کو کھاتے ہیں تو سانپ نے سو ہنڈریڈ سو بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ چانوے چھیانوے کھا لیتا ہے تین چار پانچ جو بھاگ گئے تھے وہ بچ جاتے ہیں تو ان کو تبھی محبت دی اپنی علاج کریے باقی سب کو ہے تبھی محبت جو اپنے بچے کو چاہتی ہے جی تو یہ تبھی محبت اور سارے ہیوانات کو ہے اور یہ وہ چیز ہے انسان جو ہر زیرو اپنے اندر محسوس کرتی ہے اس محبت کو زیادہ شریعت جانتا سے تبھی محبت کا مطالبہ نہیں کیا جب تبھی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو یا اخرم کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو اگلی محبت کا مطالبہ کیا ہے پیار کو نماز پڑھنا ہمیں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے پسند آتی ہے نہیں آتی ہے لیکن آپ اضرت بھی دھیان لاتے ہیں کہ اللہ کو حکم ہے ایسے میں آخر کا فائدہ دلی کا فائدہ ہے اور اس بات کی روشنی میں آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اگرچہ آپ کو اس عمل کے ساتھ کبھی محبت نہیں ہے لیکن آپ کی اگلی محبت ثابت ہو گئی اور شریعت آپ سے چاہتی اکلی محبت ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی چاہے وہ کوئی نیک آدمی بزرگوں کے پاس بیٹھنے والا تو اس نے بات سنی ہوئی تھی کہ دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کرنا چاہیے غیر اللہ کی محبت کے دل میں نہیں ڈالنا چاہیے تو شادی کا کچھ دن گزرا تو اس کو اس بات کا سمجھوا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے ہر بات یاد آتی ہے رال پڑھتے ہیں تو سامنے ہوتی ہے پر جاتے ہیں تو سامنے ہوتی ہے نئی شادی شدہ لوگوں کا سالوں پر شائع خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں پھر سے یوں کہتے ہیں کہ ہم سر ہیں تو وہ آپ اپنے جن کے ساتھ تربیت کا تعلق تھا ان سے پوچھنے کے لیے چلے صاحب مجھے تو ایک بات کا دکھ لگ گیا ہے کہ میں یہ معذوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں میری بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے زیادہ ہو گئی ہے کیسا میں خپا ہوں گا مجھے سوس ہے پھر اس کو بٹھا لیا ان کے سوال کا جواب نہیں دیا باتوں میں مصروف کر کے اس کو اپنی سوال سے خیال کو اٹھا دیا پھر اسے کہا فلاں کہ نے اگر تاریخ دھیمی تجھے کہہ دے کسی اللہ کی نہیں کر تو کیا کی بات کو مان لے گا تو جاتی آدمی میں آیا جلال میں اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے ایسا کہہ دے کہ جو بالوں کو اپنے میں پیچھے نہیں بنا چاہیے رسیدی بنا لیتی ہے بالوں کے سر کے بالوں کی اس کو اردو میں چھٹیاں کہتے ہیں تو اس نے کہا اگر مجھے ایسا کہہ دینا تو میں اس کی چٹیا کاٹ دوں گا یہ پرانے زمانے میں عورتوں کے لیے سب سے بڑی گالی تھی تیرے بال کاٹ لیں گے اور مردوں سے دم اتنا بہت کریں گے کہ نہیں کے جانے سے بڑھ کر بچپن کا جب یہ گالی کے ہمارا لکھے موجود تھی اور کسی کو کہتے پرسنگ بنواسما گرا بر نہ میں نے گولی سے یہ زمانہ ہمیں بھی یاد ہے اب لو لا گئے تو خیر نے کہا کہ اگر وہ مجھے ایسے کہا تو اس کی سر کے چھٹیاں نہیں کاٹ دوں گا میں اس نے کہا دیکھو یہ ترجیح کا مسئلہ ہو گیا ویسے تو دل میں اس کا تعلق محبت محسوس کر رہا ہے جب اس کا اللہ کے حق کا مقابلہ آئے تو اصول کو چھوڑ کر اللہ کو حسم لینے کے لیے تیار ہے اسی جو محبت اخلیق کہتے ہیں کہ تو اللہ کی محبت والا ہے اگر ان ہے سامنے آنے کہ اس کی محبت محسوس ہو رہی ہے تو یہ تبھی ہے اقلی نہیں ہے طلبہ تو بارک و تعالیٰ کا بندوں سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ میرا نام لے کر میرا ذکر کر کے تمایا بھرنے لگ جاؤ اور چیزیں مارنے لگ جاؤ تمہیں رونا آ جائے یہ بھی کام کو اللہ کے خاص تعلق والے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن نبی ہو تو اس کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا سد حب... حب اللہ کی ریاست میں بھایا گیا کہ والے بہت شدت اللہ سے مدد کرنے والے ہیں تو اس میں بھرنا رونا جانا چیزیں کھلانا یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکم کرا اللہ کے حکم کو مفاد پر ترجیح دے دی ہے اور اللہ کے حکم کو اگر اللہ پر ترجیح دے دی تو بات یہ شد و حب اللہ ہوگی گیا یہ بات حاصل ہوگی ہوگئی اللہ کر بارہ بڑا مطالبہ ہی نہیں کیا ہوا کہ تبھی محبت پیدا کی جائے شام بک گرما میں تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کچھ دعا مانگ لی تو دعا رہن بڑا بڑے جب رہے تو دوسرا ساتھی صاحب سے بات جن سکا سکا کہ رہنے تب نہ جانا ہوں. نال کے بارے میں بڑا کساب ہے نال کے بارے کے جو وقت آتے ہیں نا اس میں کسی گروہ رونے پر ترجیح میں کچھ خرچہ نہیں ہوتا اس لیے بہت دولت ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن جہاں مفاد آتا ہے پھر پورا کساب ہے ہی. تو ہے اس انسان کا وہاں پر ہے آیا حکم کو مفاد پر ترجیح دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے اور تعلق والا وہ ہے جو حکم کو ترجیح دیتا ہے مساق پر کیا کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس آئیں چھوڑا کرنے میں بہتر گزر رہا تھا مثال ہے کہ ہم نے آپ نے تو دلچسپی کے لیے مثال بنا لی بہتر گزرا تھا آگے دور گزر رہی تھی تب تب خرچ ہوتا بچا اس کے پیچھے چل رہا ہوں سر کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بڑی پسند آ گئی جیسے لڑکے لڑکے بیٹھ کے باتیں کرتے آتے گور ہی نو میسج بتاؤ کہ بات کر لیا بس براک براک برتا دیکھتی رہتی ہوں میسج کیا کہ جی مجھے آپ بڑی پسند ہے کسی دیکھو میرے پیچھے بھی دوسری عورت آ رہی ہے نا تو مجھے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو چھوڑا اسی طرح سے پڑھنے لگا اسے جیتا اتار کا دو چار ماری اس تو اسے کہا تو کیسے گر سکے مجھے تو اسے محبت تو اسے مجھے پتھر ہی دے رہا ہے اس کو تو وہ کو لگائی لگائیے وقت ترجیح ہوتا ہے اور انسان کی ترجیحات جو ہیں وہ دو بڑی ترجیحات ہیں جو بالکل آخر میں ہیں خاندانی ترجیح اور ایک ذاتی ترجیح تو جب حکم کا خاندانی بخار کے ساتھ ٹکرا ہوا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے اس وقت میں بدھا ہوا ہے ایک آگ بنتا ہے منتا کہ نہیں بنتا ہے, ہے کہتے ہیں کوئی رشوت نہیں رہتا کوئی پیسے لیتا میں جس طاقت رائٹ رائٹ میں اس کو ضرور دوں گا تو میں نہیں دوں گا سب جگہ مشہور جاتے ہیں جی سات بڑے اصولی ہیں بڑے وہ ہیں آنے جی. بڑے اصول پراپت وہ اصول سارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جس کا کہتے ہیں اپنے گھر کا مسئلہ آتا ہے اپنے بال بچوں کا مسئلہ آتا ہے تو سول طاق میں اور فیصلہ ہاتھ میں فیصلہ کر لیتے آبیز کا ایمان تیسرے درجے میں تھا جب لوگوں کے مفاد ٹکرا رہے ہوں تو اس میں یہ حکم کو مفاد پر ترجیح دے گا لیکن جب خاندانی پار ٹکرا رہا ہو تو اس وقت ترجیح نہیں دے گا کیونکہ اس درجے کا ایمان اس فاصل نہیں ہے گا ترجیح پر اپنے خاندانی مفاد کو دے گا خاندانی مساد کے بعد ذاتی مفاد ہوتا ہے ترزاد پر بات بند گئی آپ خاندان کے مفاد کو بھی قربان کر کے ذاتی مفاد کو ترجیح دے گا کیوں دس کام دوسرے درجے کا, کا تھا پہلے درجے کا نہیں ہے کہ ذاتی مفاد کو یہ قربان نہیں کر سکتا جبھی جن جانے پاس ہوتے آدمی تو so, پھر جو ہے یہ ابراہیم السلام کے بارے میں کہا گیا ابراہم ابراہیم احبود کلیماسم ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا تو ان کے بعد ہم سے کہا کہ ہم نے تمہیں ساری نسل انسانی کا امام بنایا اتنا بڑا اعزاز دیا تو پہلے ان کا ملکی کا ٹکرا ہوا ہے اس کے اللہ نے جان دیا بلکہ مسال کر ٹکرا ہوا ہے کہ اس بال بچوں کو مردی شام کے گرخیز علاقے سے اٹھا کر پانی اور اس کی آبادی کے بغیر مکہ مکرمہ کے علاقے میں ڈال دیا یہ جو ہے تو مساد قربان کروایا گیا پھر بیٹے کی محبت قربان کروائی گئی دوسرا خاندانی مفاد قربان کروایا گیا پھر جو ہے نمرود کی آگ میں ڈال کر اپنا ذاتی مساد قربان کروایا گیا کہ ہم اس بار جیسا ان کو ڈال رہے تھے تو جب ریبان نے آ کر کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدد کی جائے تم نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئے ہیں تم نے کہا میں حضرت تو نہیں آیا ہوں اجازت لے کر آیا ہوں تم نے کہا مجھے حاضر پنجاب کی ضرور ہے لیکن تمہاری نہیں ہے مدد تمہاری حاصل کرنی ہو ہی تھات نہیں بڑا راز اللہ تبارک تعالیٰ سے میں بچ گیا خاصدار میں نہیں لے رہے ہیں تعالیٰ نہ تو آپ نے دنیا کے باقی رسائل کے استعمال کر کے آپ کیا نہ فرشتے کی تعداد کا استعمال کر کے ٹوڑا کیا باقی کن کی آ کے نا, نا رکونی بردا سلام اللہ عبراہیم ہم نے کہا آپ کو یہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے تو عمر سے وہ ٹھنڈی ہوئی اور آج کی ہوئی کہ سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے چالیس دن جو میں نے آگ میں گزارے ہیں اور اس سے بہترین وقت میں زندگی کا نہیں گزرا ہے تو ایسا تو ہوتا ہے جب خاندانی ذاتی مفادات سارے قربان ہو جاتے ہیں اس کے بعد کا وقت حضل راہ ابراہیم خلیلہ ہم نے لیا بتایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یہ خاص اللہ کے لیے وہی وہ تو اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے ایسا دوست بنایا ہے تو محترم بھائی ہمارے پاس یہ باتیں معلومات کے درجے میں بھی نہیں ہیں جو بیان ہوتی ہیں کہتا ہے یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں آپ آئے نہیں ہم کیا کریں معلومات کے درجے میں بھی نہیں ہیں جب معلومات کے درجے میں ہو جائیں سب ان کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس میں ہم لگیں تاکہ لگنے کے بعد سے یہ حاصل ہوں جب یہ باتیں حاصل ہوں تو پھر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خاص اپنے تعلق والوں کا معاملہ کرتا ہے آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ جب ریل میں خلاح سے مدد کرتا ہوں تم بھی اسے مدد کرو کیا فرقوں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ فلاں سے مدد کرتا ہے نہیں مدد کرتا ہے تم بھی مدد کرو پھر فرقے زمین یہاں تک ساری مخلوق سے محبت کرتی ہے اور پتھر شجر حجر سارے پتھر اور ساری چیزیں اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں اللہ کے تعلق والے بندے کے ساتھ سب چیزیں ان کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہیں اور ایسا رہتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے تعلق پہ اللہ سے کٹ کر قربانیاں دیتے ہوئے اجتماعی فرادی خاندانی ذاتی سارے وفادار کو پار کر کے اللہ تبارک کا سال تھا ہو جاتا ہے